شوشن پتنی کرمہ گھنگ میں سنا پانی کی طرف سب کو ہوگا نہیں نہیں اس حساب سے دیں گے ان شاء اللہ تھوڑا سا جائیدادہ سب ہونا چاہیے کل میرے سے السلام علیکم الحمد اللہ سمین ہو سونا ہوں شروع یمپس مال میئر لا پل موبائل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 مختار احمد مدنی حضر اللہ مجلس میں موجود موقع تہلی میرے مختلم دین بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور آن لائن سننے والے میرے محترم بیوی بھائیوں اور قابل اطرام آب ہیں صحیح البخاری سے کتاب الرق کا کچھ حصہ پچھلے کئی دروس میں ہم پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کر ہیں اسی اہمیت پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے لیے جہاں عقیدہ فخر اور دوسرے علوم اصول اور قروح سے متعلق سیکھنا ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے قلب کو دینی احکام کے لیے دین پر عمل کرنے کے لیے تیار کرے اس لیے کہ معلومات انسان کی خلاف عجت ہے اگر اس کی زندگی میں اس کے مطابق عمل نہ ہو ہوج اللہ او علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف اگر قرآن کا حق آدمی ادا کرے اس کے عقائد کو اپنائیں اس کے اعمال کے مطابق زندگی گزارے جو احکام اس میں بتائے گئے ہیں اور قرآن میں بتائے ہوئے اخلاق کے مطابق اپنے آپ کو بہتر انسان بنائے تو ایسا انسان دنیا اور آس میں کامیاب ہوتا ہے اور قرآن اس کے حق میں اس کے فیور میں لگائی دے گا لیکن آدمی نے اگر قرآن پڑھا اس کا علم حاصل کیا لیکن قرآن کے مطابق اس کی زندگی نہ تھی اس نے قرآن کے عقائد کو نہیں اپنایا یا قرآن کے احکام کے مطابق نہیں جیا یا اپنے اخلاق کو قرآن کے بتائے و پر تیار نہیں کیا اپنے آپ کو ویسے اخلاق والا نہیں بنایا تو ایسا انسان قرآن کی روشنی میں ناکام ہو جائے گا اور قرآن قیامت کے دن خود اس کے خلاف گواہ بنے گا اس لیے اپنے آپ کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے بھی تیار کرنا چاہیے اور بلا شبہ زندگی میں عمل ہی وہ چیز ہے جو نتائج جاتا ہے چاہے کھیتی کا معاملہ ہو یا دوائی کا علاج کا معاملہ ہو دوائی جاننے سے شفا نہیں ہوتی ہے علاج نہیں ہوتا ہے کھیتی جاننے سے فصل تیار نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس علم کو عملی جامع نہ پہنایا جائے جب تک انسان اس علم کے مطابق کوشش نہ کرے نتائج پیدا نہیں ہوتا یہی معاملہ دین کا ہے جب تک کہ زندگی میں قرآن سنت کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل نہ آئے باقی فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن عمل کے لیے کیا ضروری ہے عمل کے لیے دل میں دین کی رغبت ہونا ضروری ہے اور آخرت کی فکر ہونا ضروری ہے آدمی بعض اوقات دین کو جانتا ہے لیکن دینی اعمال کی وہ قدر زندگی میں نہیں ہوتی ہے بعض اوقات انسان کی نگاہ میں مال و دولت دنیا کے زیب و زینت پیسہ ان کی قدر و قیمت ہوتی ہے آدمی سردی گرمی میں اور اسی طرح سے بیماری کے حالت میں بھی اٹھ کے دوڑتا ہے اور مال حاصل کرتا ہے کام کاج تجارت بزنس کرتا ہے جاب کرتا ہے اور پیسہ جمع کرتا ہے محنت کر کے بعض اوقات جی نہیں چاہتا ہے پھر بھی جاتا ہے پھر بھی دکان کھولتا ہے پھر بھی اپنی تجارت میں جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو جانتا ہے یہ چیز زندگی میں ضروری ہے ایسا ضروری ہے جب کسی چیز کی قدر زندگی میں آتی ہے تو انسان اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار کرتا ہے اس کے لیے انسان تکنیک اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے دین کی قدر اگر زندگی میں ہو کہ یہ کتنا ضروری ہے تو پھر انسان کے دینی اعمال تکلیف کے باوجود بھی آسان اور مربوب ہو جاتے ہیں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آست میں کتنا اہم ہے فیوچر میں جیسے مال کام والا ہے بڑے فیوچر میں اعمال کام والا والے اگر انسان کی نگاہ میں اعمال کی قدر ہو تو پھر اعمال کی رغبت بڑھ جاتی ہے اور مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے اسی طرح سے آکر کی فکر اگر دل پر کاری ہو چمٹی ہو تو آدمی کے لیے یہ خود ایک محرک ہوتا ہے آدمی دوڑ دھوڑ کرتا ہے کیونکہ وہ خطرات سے بچنا چاہتا ہے جیسے دنیا میں انسان کے لیے بیماری کا ڈر کہ بیماری سے ہلاکت ہوگی اگر یقین اس کو ہو جائے تو انسان فورن ڈاکٹر کے پاس دوڑتا ہے علاج کرتا ہے سرچ کرتا ہے تکلیف اٹھاتا ہے کڑوی دوا پیتا ہے ایڈمٹ ہوتا ہے جیسا ڈاکٹر بولے ویسا کرتا ہے اس ساری تکلیفیں آدمی کیوں اٹھاتا ہے کیوں دوڑ دوڑ کرتا ہے کیوں اس کی زندگی میں ہر حرکت پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ڈرتا ہے نقصان سے لیکن غور کیا جائے تو سارا مدار یقین پر ہے یقین جب آدمی کو ہو کہ اس سے ہلاکت ہوگی یہ اس میں فائدہ ہے اور بڑا فائدہ ہے تب جا کر زندگی میں حرکت پیدا ہوتی ہے یقین اگر کمزور ہو زندگی میں حرکت نہیں پیدا ہوتی ہے. یقین اگر مضبوط نہ ہو تو زندگی اسی طرح سے ٹھپ پڑی رہتی ہے بے عملی کے دلدل میں آدمی پڑا رہتا ہے کیونکہ یقین نہیں ہے یہ یقین ہے بھی تو کمزور ہے اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اس کو عمل پر کھڑا کر سکے تو سارا یقین ہوتا کام ہے یقین دل میں ہوتا ہے دل کی اصلاح پہلا کام ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عل جس اچھی طرح اس بات کو جان لو کہ آدمی کے جسم گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو ہے اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے سارے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ گوشت کا ٹکڑا آدمی کا دل ہے یعنی اگر آدمی کا دل صحیح ہو اس کی سوچ صحیح ہو اس کے جذبات صحیح ہو تو پھر اس کی عملی زندگی صحیح ہو جاتی ہے جسم صحیح چلتا ہے آخ کان زبان ہاتھ پاؤں سب صحیح چلتے ہیں لیکن دل میں بگاڑ پیدا ہو جائے دل کے جذبات خراب ہو جائیں تو پھر دل سے پیدا ہونے والے دل میں پیدا ہونے والے ارادے بھی غلط ہوتے ہیں پھر آدمی برائیوں کی نیت کرتا ہے غلط تعلیم کرتا ہے دین سے فرار کے راستے تلاش کرتا ہے زندگی میں عملی بگاڑ آتا ہے کیوں اس لیے کہ سوچ بگڑی ہوئی ہوتی ہے جذبات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو سوچ اور جذبات کا صحیح ہونا قول اور عمل کے صحیح ہونے کے لیے بنیاد ہے انسان کی سوچ اور اس کے جذبات کا صحیح ہونا اس کے اقوال اور اس کے افعال کی اصلاح کے لیے بنیاد ہے زندگی صحیح کیسے ہوتی ہے دیکھیے ایک طریقہ یہ اصلاح کا اور لوگوں کو دین پر چلانے کا یہ قانونی طاقت ان کے حاصل کہ تم کو ایسا کرنا پڑے گا ورنہ سزا ملے گی تم کو ایسا کرنا ضروری ہے تم ایسا کرو گے تو سزا ملے گی ایسا نہیں کرو گے تو سزا ملے گی آدمی کرتا ہے کب تک جب تک سر پر ڈنڈا ہوتا ہے لیکن اگر قانون ڈھیلا ہو جائے یا قانون والا سزا دینے والا اگر سزا دینا چھوڑ دے یہاں عمل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ عمل کرانے والی طاقت باہر تھی اندر نہیں عمل کر کرنے والی طاقت اگر اندر ہو کہ چاہے اوپر سے دباؤ ہو نہ اندر سے انسان عمل کرتا ہے وہ اندر کی قوت ایمان کی قوت یقین کی قوت اس کو بیٹھنے کی نظریہ اسی لیے آپ دیکھیں بعض گھروں میں بچوں کو ڈرا دھمکا کے نمازی بنایا جاتا ہے پڑھتے ہیں لیکن جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو نہیں پڑھتے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو محاسبے کا ڈر نہ ہو غلطیاں کرتے ہیں پابندی نہیں کرتے ہیں بعض اوقات کالج میں جاتے ہیں بعض اوقات دوسرے ملکوں میں پڑھنے کے لیے ہی جاتے ہیں پورے آزاد ہو جاتے ہیں کیوں باہر والی طاقت سرویلنس ختم ہو گیا ہے اندر سے جب ہوتا ہے پھر آپ کو کسی بھی ریگستان میں کسی بھی جنگل میں پہاڑ پر پھینک دو آپس کو اندر سے دائیا آواز باہر سے نہیں آ ہے کرو آواز اندر سے آلیت کرتا. کرتا ہے پھر وہ عمل کرتا ہے سماج اسلام ہی سبھی سے بات معلوم کراج اسلام میں باہر سے بھی آپت کا ہونا ضروری ہے تاکہ مجرمین کو روکا جائے اور سماج میں ایک ڈر رہے لیکن اس کی ایک حد ہے اس کی ایک حد ہے وہ گھروں میں داخل نہیں ہو سکتا وہ اندھیروں میں داخل نہیں ہو سکتا ہے وہ سہرا میں جنگلوں میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اس کی ایک حد ہے دین انسان کو اندر سے پابند ہوتا ہے قانون انسان کو باہر سے پابند مدرتا ہے وہ دباؤ بھی ضروری ہوتا ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے اصل چیز اندر کی طاقت ہے جو آدمی کو عمل پر آمادہ کرتی ہے اس حدیث میں یہی بات ہے کہ آدمی کے دل میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے وہ صحیح ہو جائے پوری زندگی صحیح ہو جاتی ہے اس لیے امبیا کی کوشش اس ٹکڑے کو اس زمین کو صحیح کرنے پر لگتی ہے ساری زمین پہ حکومت نہیں کہ ساری زمین پر حکومت آ جائے گی سب صحیح ہو جائے گا ایک طریقہ یہ سوچے گا کہ ریل کا انجن اگر مل جائے تو سارے ڈبے اپنے آپ ہم کو بائی ڈیفالٹ مل جاتے ہیں کون ہم کو ڈبے مل ہی جاتے ہیں انجن مل گیا سارے ڈبے انجن کے پیچھے چلتے ہیں لہذا انجن پر قبضہ کر لو حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی تو ہم ڈنڈے کے زور پر قانون کے زور پر ساری شریف کو نافذ کر دیں گے اشبہ اس کا اپنا ایک زاویہ ہے سوچنے کا لیکن انبیاء ایسا نہیں کرتے ہیں. انبیاء دل کی زمین پر اسلامی حکومت کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ دائیا پیدا ہو اس کو خود دین پسند کرے لیکن پھر بھی سماج میں کچھ لوگ ایسے رہ جاتے ہیں جو شریر ہوتے ہیں یا جو لوگ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں. ان کے لیے باہری قانون ضروری ہوتا ہے تاکہ سماج میں امن و امان قائم رہے وہ ایک سیکنڈ چیک ہوتا ہے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو لیکن اصل طاقت نبیوں کی کیا ہوتی ہے وہ اندر سے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں انسانوں کو اور جب اندر سے لوگ صحیح ہو جاتے ہیں پھر وہ تنہائی میں بھی غلط کام نہ کرتے وہ اندھیروں میں بھی غلط کام نہیں کرتے سماج کا ایک بڑا طبقہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر سماج کے اندر امن و امان آتا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے بلکہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاتے ہیں پھر کسی پر دباؤ نہیں ہو تب بھی وہ عمل کرتے ہیں چاہے وہ بازار میں ہو چاہے وہ پہاڑ پر ہو چاہے وہ گھر کی تنہائی میں ہو وہ صحیح سکتے ہیں اس میں زیادہ امید ہے کیونکہ اندر سے انسان کے عمل کا جذبہ جب ہوتا ہے اور اندر جب تک تقوا ہوتا ہے یہ زیادہ صحیح ہے اسی لیے کہا گیا کہ اللہ ہے تو مختلف تو جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا رہے انبیاء کی پوری محنت ایسی ہوتی ہے دل کی اصلاح لہذا ہم کو بھی دعوت کے میدان میں یا گھروں میں تربیت کرتے وقت اس اصول کو ملبوز رکھنا چاہیے یہ صرف خارجی طاقت نہیں داخلی قوت ایمان کی قوت آپ اللہ کا استحدار قوی کر دیں تو جہاں کیمرا نہیں ہوگا سی سی ٹی وی نہیں ہوگا وہاں بھی یہ صحیح چلے ہے کیوں کیا نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے وہ آیا اس کے لیے سی سی ٹی وی سے زیادہ پاورفل ثابت ہوگا کہ ایک آدمی ایسی جگہ بھی دیپ پر باقی رہے گا تقوا شیار بنا رہے گا جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو دعوت کا یہ مصوص ہے رقاعت میں اس چیز کو پیدا کیا جاتا ہے اندر سے دل صحیح ہو جائے دل نرم ہو جائے آکر کی فکر پیدا ہو جائے دنیا کے فنا ہونے کا احساس ہو جائے کیونکہ آکرت کا یقین آکرت کا یقین انسان کو آکر کی تیاری کی طرف آمادہ کرتا دنیا کی حقارت انسان کو گناہوں کی لذتوں کے باوجود انسان کو آخرت کی طرف موڑ دیتی ہے دنیا کی اتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو یہ فانی ہے اس کے لیے پوری زندگی اپنی لگا دوں میں نادانی ہے لہذا انسان آخرت کے لیے عمل کرتا ہے کیونکہ دنیا کے کی فنا ہونے کا احساس اس کو ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اہل علم کیوں جمع کرتے ہیں یہ وجہ ہے لہذا ہم بھی اگر زندگی میں دین لانے کی کوشش کریں چاہے اپنی یا دوسروں خاص کر کے گھر والوں تو ان میں ان میں یہ اہم ہوتا ہے. ان میں ایسا کرو اور نہ پٹائی کروں گا ایک طریقہ یہ ہے لیکن وہ کب تک چلے گا جب تک کہ وہ بڑے نہیں ہوتے بڑے ہونے کے بعد نہ پٹائی نہ مٹھائی ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے ان کی چوائس بدل جاتی ہیں اور ان کا ان کی بھی بڑھ جاتی ہے لیکن اگر آپ شروع سے ان کو ترغیب و ترغیب کا اہتمام گھر میں کریں ہمارے یہاں عام طور سے تعلیمی نظام جو ہے گھروں میں چونکہ مقدمے کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اہم ہے اور آخری رشتیں ہماری اس میں اہم نقطہ ضروری جانتا ہے ہمارے ہاں جو تعلیم کا ایک طور طریقہ ہے خاص کر کے بچوں میں یا نوجوانوں میں اس میں یہ کہ ہم عقائد پڑھاتے ہیں احکام سکھاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ضروری ہیں لیکن ان کے نفاذ کے لیے اندر سے قوت ہونا ضروری ہے کہ اندر وہ کروں کیوں میں یہ مانوں کیوں میں دین پہ چلوں کیوں تو اندر سے جب تک کہ دائیاں نہ ہو انسان کے وہ ساری معلومات بالکل بس ٹھہری رہتی ہے ہولڈ پہ ہوتی ہے وہ ایکشن میں تب آتی ہے اس پہ نفاذ تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر اس کے لیے کوئی دائیاں یہ آتا ہے آپ کی خرا نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نیند سکھایا عقائد سکھایا حکام سکھایا لیکن اگر آپ آپ کی ترغیبات کو جمع کریں ترغیب ترغیب ترغیب کو جمع کریں حافظ منظری میں جمع پانچ جدیں صرف نیکیوں کی فضیلت اور گناہوں کی وعید پانچ جدوں میں جمع کیا لیکن میں سے دو اگر رئی نکاحت بھی دیں آپ کی باز علماء کے نزدیک ترغیب و تریب میں زئی بھی چل جاتا اگر غور پھلتا ہوگا لیکن اگر ان دو جلدوں کو نکال دے جیسا کہ شیخ الدبانی نے کیا اللہ تعالیٰ ان پر رہیں فرمایا ان کی ان کے درجات کو بلند کر شیخ البانی نے بہت بڑا کام کیا ہے کی احادیث کی تحقیق کر کے امت کے عام انسان کے لیے آسانی کر دی کہ تین جلدیں صحیح ترغیب و ترغیب اور دو ضعیف والی بھائی چھوڑ دو اس کو تم کو صحیح چاہیے کنفیوژن میں متماؤ تین زندیں ہیں موٹی موٹی زندے ہوتی اور ان میں صرف وہ حدیثیں ہیں جن میں کسی نے عمل کی فضیلت ہے یا کسی عمل پر نہ کرنے یا کسی گناہ کے کرنے کی وائی ہے یہ جو چیز ہے آدمی کو عمل پر کرنا تو ہمارے گھروں میں جہاں حقائق کی تعلیم دیں جہاں ہم اقام سکھائیں وہیں ہمارے گھروں میں عمل کی فضیلت اور گناہوں پر وعید کے اعتبار سے اللہ کی ناراضگی کے اعتبار سے اللہ والی سزا کے میری سزا نہیں باپ کی سزا نہیں بلکہ اللہ والی سزا کا درس سو دلایا جائے تاکہ جہاں باپ موجود نہ ہو یا باپ مر جائے تب بھی یا بلکہ کوئی بھی سامنے نہ ہو تب بھی وہ دیکھ کے چلنے والا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی جائے جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ وہ ما کل پہ تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ایسا آدمی کیسے بے خوف ہو کر گناہ کرے گا تو تعلیم نظام میں ایک بہت اہم چیز ہے جس کا جس کو شامل کرنا ضروری ہے گھر کے ماحول میں ہو یا جہاں بھی ہماری بچوں کی یا بڑوں کی بھی کہاں بچے اور کہاں بڑے سب کو ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کو بھی تو ترغیب دیتے تھے بلکہ اصل یہ بڑوں ہی کے لیے حدیث سے تھی تو ہماری یعنی جو دینی زندگی ہے اور تربیت کا ایک نظام ہے اس میں خاص اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے یہ چیز ہے جو باقی ساری زندگی کو رن کرتی ہے گاڑی میں گاڑی میں آپ کے پاس نقشہ ہے اچھی گاڑی ہے سارا سب کو ٹھیک ہے گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے ساری گاڑی اچھی چیزیں گاڑی لے کے کریں گے کیا اس میں پیٹرول ہی نہیں وہ قوت نہیں جو گاڑی کو چلاتی ہے میپ آپ کے پاس بالکل سیٹ ہے گوگل میپس اور ایک دم اس کے پرزے سارے ٹھیک ٹھاک ہیں کوئی انجن میں خرابی نہیں کچھ نہیں پہیے ایک دم فل ہوا ہو سب ٹھیک ٹھاک ہے ویل اس کا ایک دم صحیح ہے سسپنشن ایک دم احساس اب کریں گے کیا اس میں بیٹھے رہیے اس میں پیٹرول ہی نہیں ہے گاڑی کے چلنے کے لیے جہاں گاڑی کے پرزوں کا صحیح ہونا ضروری ہے وہی گاڑی میں چلنے کی قوت ہونا ضروری ہے وہ پیٹرول ہے یہ جو تر ترغیب ہے یہ جو ایمان سے کی قوت ہے جو یقین ہے جو آدمی کی فکر ہے خوف اور امید ہے یہ پیٹرول کا کام کرتی ہے جو گاڑی کو چلاتی ہے گاڑی کو چلاتی ہے وہ سارا علم عقیدے کا کام کا وہ آدمی کے لیے سٹیرنگ کی طرح کام کرتا ہے سیدھے جانا ہے لیفٹ مڑنا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے گاڑی صحیح کنٹرول میں رہتی ہے اس کی سمت صحیح رہتی ہے لیکن گاڑی چلنے کے لیے قوت کہاں ہے آپ سیئرنگ جگہ پہ گھماتے رہیے کہاں پہنچیں گے آپ نہیں پہنچتے آپ لیکن اس کے لیے قوت ضروری گاڑی کے چلنے کے لیے یہ ترغیب و ترغیب یہ قوت ہے جو گاڑی کو چلاتی ہے لہذا ہمارے گھروں میں جیسے آپ مندری کی کتاب ہے ترغیب و ترغیب یا اسی طرح سے امام النوی کی کتاب ہے ریاب الصول یہ دو کتابیں بہت عمدہ کتابیں ہیں ہمارے گھروں میں کبھی بیٹھے بڑوں کو چھوٹوں کو لے کے ہم لوگ آؤ ذرا ایک باب ہم پڑھیں گے اخلاص پہ پڑھیں گے توقل پہ پڑھیں گے صبر پہ پڑھیں گے یقین پہ پڑھیں گے یا دوسری جلد میں آپ دیکھیں گے, یا دوسرے حصے میں دیکھیں گے اہارت کی فضیلت نماز کی فضیلت اور صوم کی فضیلت اس طرح سے فضیلت کیا کیا ہے یا آداب ہیں اخلاق ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے یہ چیز ہے جو واقعی ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے آدمی اصلاح کے لیے دو چیزوں کی اصلاح ضروری ہے آدمی کی زندگی میں سدھار آئے اس لیے دو چیزوں کی اصلاح ضروری ہے ایک اس کی معلومات کی اصلاح دو اس کے جذبات کی اصلاح بعض اوقات معلومات کی خرابی ہوتی تین دن جذبات کا ہے آدمی شرکیات اور بدعات میں چلا جاتا ہے معلومات ذرا جذبہ دین کا بہت ہے جو جی میں آئے کرے گا بدعات میں جائے گا شرکیات کرے گا جذبہ بہت دن کا ہے لیکن ڈیریکشن اس کے پاس نہیں معلومات صحیح نہیں لیکن بعض وقت معلومات ایک دم پرفیکٹ ہوتی ہے حوالوں کے ساتھ لیکن زندگی میں جذبات وہ نہیں ہے ایمانی جذبات اس کی زندگی میں نہیں ہے دین کی وہ رقبت نہیں ہے آپ کو ملے گا کہ ساری معلومات کے باوجود زندگی میں عمل نہیں ہے عمل کیوں نہیں ہو زندگی میں معلومات کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات آپ کو دکھے گا کہ اچھی خاصی کتابیں پڑھ چکا ہے ان یہ مدرسے میں بھی پڑھا ہے بعض اوقات ایسا دکھائی دے گا لیکن پھر زندگی میں وہ بات نہیں ہوگی وہ کیفیات نہیں ہوگی وہ جذبات نہیں ہوگی تو جذبات کے نہ ہونے کی وجہ سے پھر زندگی میں خیر دکھائی نہیں دیتی بلکہ شر دکھائی دیتا ہے تو انسان کی فلاح کے لیے اس کے سدھار کے لیے خاص طور کے بچوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آئندہ ہم لوگ جو بھی ہماری کوششیں ہوں تو ایک طرف معلومات کی ہونا چاہیے لیکن ہمارے یہاں سسٹم کیسا ہے قرآن یاد کا حدیث یاد کر دعا یاد کر یہ احکام ہے دیکھ اتنے ارکان ہیں اسلام کے ایمان کتنے ارکان ہیں نماز قزول تین چیزوں سے ٹوٹتا ہے نماز کے لیے پڑایا جو سی یہ ارکان یاد کر سارا یاد کر یاد کر لیکن یاد کے ساتھ میمشن کے ساتھ میں اس کے جذبات فیصلہ اور اس کی رغبت اور اس کو فکر عمل کی اہمیت اللہ کا قرب چاہنے کی کیفیت دل میں جذبات وہ سارے کام اگر وہ نہیں ہوں گے اس معلومات میں فائدہ ہے اس کو واقعی فائدہ نہیں ہوگا وہ معلومات اپنی ذات میں مقیم ہے لیکن اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی کیوں ریسیور بند ہے ٹرانسمیشن ہو رہا ہے ریسیور بند ہے تو نہیں آپ کو کال رہا بار بار اور آپ اس کو شاید اس میں رکھ دی ہوں گے ہاں فلائٹ موڈ میں رکھ دیا کیا فائدہ تو اگر جذبات صحیح نہ ہو انسان کے تو یا تو سائلنٹ موڈ میں ہوتا ہے یا پھر وہ فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں معلومات کی صلاح کریں وہیں جذبات کو بیدار کرنے کے لیے ترغیب و ترہیب کا اہتمام کریں پھر اس میں مزید آپ اضافہ کرنا چاہیں تو شلق کی زندگی سے واقعات بھی آپ اس میں جوڑ اس سے انسان کی زندگی میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ عمل کرنے والے کو دیکھ کر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے چاہے وہ دیکھنا آنکھوں سے ہو سر کی یا پھر دل, دل کی آنکھوں سے ہو صحابہ کے واقعات دی دیکھو کیسے عمل کرتے تھے دی دیکھو کیسے گناہوں سے بچتے تھے دی دیکھو کیسا ان کی زندگی میں عبادات کا شوق تھا دیکھو ان کی زندگی میں کیسے اللہ کا خوف تھا تو ان کی زندگی جب سامنے آتی ہے تو پھر آدمی کے لیے عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے آدمی کے لیے عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے ایک آدمی ہے بکری اس نے ویڈیو بتایا ہرٹالٹی کیسی ہوتی ہے اور ترغیب کیسی ہوتی, ہوتی ہے انسان کی اس نے دیکھا ساری بکریوں کو ہاتھ کے لیے جانے کی کوشش کر رہا ہے تنگ راستے پر سے ندی दर بھی پانی ادھر بھی پانی بکریاں نہیں جا رہی اس نے ایک بکری کو لیا اور کسی طرح سے اس کو لے کر اس راستے پر سے چلا گیا پیچھے جو وہ چپچاپ جب انہوں نے دیکھا ایک بکری چھا رہی ہے تو پیچھے کی بکریاں چپچاپ اپنی طرف کھینچنا نہیں پڑا گھسیٹنا نہیں پڑا دھکا نہیں دینا پڑا جب اس ایک بکری کو لے کر چلا گیا تو پیچھے جتنی بکریاں تھیں میرے پاس ویڈیو بھی ہے پیچھے جتنی بکریاں تھیں برابر وہ چپچاپ چلتی چلی گئی اپنے سے پہلے اسی کو عمل کرتا ہوا جب آدمی دیکھتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی عمل کرنا آسان ہوتا ہے تو ہم لیکن اگر ہم پرفیکٹ نہیں ہیں تو ان کے سامنے ہم سلف کی زندگی رکھے ہیں تو ترغیب و ترغیب اور سلب کی زندگی یہ اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارے ایمانی جذبات بیدار ہوتے ہیں اور عمل کرنا اور کرانا آسان ہوتا ہے اندر سے آنا چاہیے باہر سے اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے کبھی کبھی باہر سے بھی پریشر ڈالنا پڑتا ہے لیکن اصل چیز وہ ہے جو اندر سے ہو اور یہی نبیوں کی محنت ہوتی ہے اور یہ دوسرا طریقہ ہے دوسروں کا کہ بھئی ہم کو حکومت حاصل کرنا ہے کسی طرح سے کیونکہ حکومت آئے گی تو ہم پھر اسلامی احکام کا نفاذ پوری دنیا میں ملک میں کر پائیں گے لیکن آپ دیکھیں گے ایک حکومت آتی ہے اس کو ہٹانے کے لیے دوسری تعریف آتی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن واقعی اسلام کا نام رشان نہیں ہوتا ہے پھر ایک گورنمنٹ کو ہٹا کے وہ دوسری گورنمنٹ لاتے ہیں اور پھر سول وار شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو کوئی راضی نہیں ہوتا ہے پھر کئی جو ہے دڑوں میں ملک بٹ جاتا ہے ہم اس سے بھی دیکھ چکے ہیں کئی ملکوں کے عقارات. لیکن یہ جو طریقہ ہے نبیوں کا کہ لوگوں کو ان کے عقائد کی اصلاح کی جائے اور ان کو دین کے شوق ان کے اندر پیدا کیا جائے پھر اس کے بعد اسلامی نظام اگر زندگیوں میں آئے تو پھر عمل کرنے کا جذبہ بھی لوگوں میں ہوتا ہے نہیں تو پھر کوئی اگر ملک کا بڑا اگر کہے بھی کہ میں اسلامی نظام لانا چاہتا ہوں تو پبلک پوری اس کے خلاف ہو جاتی ہے اور اس کو ووٹ نہیں دیتی ہے پڑوس کے ملکوں میں ہمیں دیکھا ہے اس طرح کے معاملات پورے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کا مزاج دینی بنایا جائے دین سے محبت ان کو پیدا ہو آخرت کی فکر پیدا ہو اپنی سدھار کا احساس پیدا ہو اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمایا یہ بہت اہم ہے جو سماج کی تربیت کے لیے ایک نقطہ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے آج ہم آگے بات شروع کریں گے باب نمبر تینتیس کل تک ہم نے تیس حدیث تک مکمل کیا تھا اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہوئے حدیث نمبر اکتیس دیکھیں گے باب نمبر تینتیس باب الاعمال خواتین وما یو خافا اس بات کا باب اس بات کا بیان کہ اعمال کا مدار خاتمے پر ہے خاتموں پر ہے اور یہ کہ آدمی کو خاتمی کے معاملے میں دردتے رہنا چاہیے انسان کو خاتمی کے معاملے میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے حدیث ہمبر اکتیس انسہل ابن سعید سعیدی قال نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل یقاتل المشرقین سال ابن السعیدی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مشرقین سے تال کر رہا تھا جنگ کر رہا تھا جنگ کے حالات تھا اور فوج میں ایک شخص تھا جو مسلمانوں کی طرف سے مشرکین سے لڑ رہا تھا وکانا غن ان یعنی مسلمانوں کی طرف سے وہ اکیلا ہی ان کے لیے کافی ہو جا رہا تھا اتنا اچھا لڑ رہا تھا وکال من احبا رب المل اہل ناری پلیم بلاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ کسی جہنمی شخص کو دیکھنا ہو دیکھو اس کو وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے مشرقین سے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جہنمی آدمی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو پتا بیا ہو جب یہ سنا ایک صحابی نے تو اس شخص کے پیچھے پیچھے ہو دیے فلم یض کا حقہ جو رہا وہ آدمی لڑتا رہا لڑتا رہا یہاں تک کہ زخمی ہو گیا جل تو جلدی کی وقالی بہن سد کہ اس نے تلوار کی نوک لی اور اس نے اپنے دونوں سینوں کے درمیان یہاں بیچ کے حصے میں وہ نوک تلوار کی رکھی و تہا میرا اپنا بوجھ اس پر ڈالا حتی قرد من بین کتفی یہاں تک کہ وہ تلوال کی نو اس کے سینے میں گھس کر اس کے دونوں شانوں کے درمیان سے پیچھے سے نکل دی فقال النبی صلی اللہ عليه وسلم ان العبد لیاعمل فیما یرا الناس عمل اہل جنت و انہو لمن اہل النار آپ نے جب یہ بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی لوگوں کے دیکھنے کے اعتبار سے جنتی والے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ اپنے انجام کے اعتبار سے وہ جہنمی ہوتا ہے وہ یا ملکی مایا ناسو امل علی ناری وہ جنت اور ایک آدمی لوگوں کے مشاہدے کے اعتبار سے جہنمی اعمال کرتا رہتا ہے لیکن اپنے انجام کے اعتبار سے وہ اہل جنت میں ہوتا ہے وہ ان نمل و بے خواتین ہاتھ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ امال کا مدار خاتموں پر ہے اعمال کا مدار خاتمے پر ہے اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی کر جاتے ہیں چاہے اپنے بارے میں ہو یا دوسروں کے بارے میں کبھی دوسروں کے بارے میں خوش فحبی میں یا کبھی بدگو مال میں اب طلاب ہو جاتے ہیں وہ ان کے حال کو دیکھتے ہیں لیکن انسان کا حال کب بدل جائے بول نہیں سکتے اس حدیث نے اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ انسان بے فکری میں رہتا ہے کسی کو دیکھ لیا ماشاء اللہ بہت کتنا نیم انسان ہے اور اس کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے بزائے وہ اچھا دکھائی دیتے ہیں لیکن پھر کچھ وقت کے بعد وہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے کہ گمراہی کی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے دنیا کا ایک حصہ چلا جاتا ہے اسی طرح سے ایک آدمی بعض اوقات گناہوں کی زندگی میں لط پت ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات کو میں بھی ہوتا ہے لوگ اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں یہ سدھر نہیں سکتا بلکہ بعض اوقات جری آدمی کہہ دیتا ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ پھر کسی دن ایسا حادثہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے دیکھنے والے اس کو دیکھ رہے تھے کہ گاڑی ایسی چلتی رہے گی تو کھائی میں جانے والی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے اس کو ہدایت دے دیتا ہے اسی طلب کو دیکھ کر یا اس پر رحم کر کے اسی ہدایت دے دیتا ہے باپ کی زندگی میں وہ وہدھر آتا ہے کتنے لوگوں کون دیتے ہیں چاہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو یا خارب ولید رضی اللہ تعالیٰ ہو یہی اللہ تعالیٰ کتنے صاحب ہیں بلکہ اسلام کی تاریخ میں کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے خلاف قلم اٹھایا اور انسائکلوپیڈیا کا مقالہ اسلام کے خلاف لکھنے کے لیے اسلام کی, کی تحقیق لیکن تحقیق کرتے کرتے کرتے کرتے انہیں معلوم پڑا کہ اسلام بہت اچھا نہیں ہے اور میں تو سمجھا جاتا کہ غلط ہے برا ہے اور پھر مسلمان ہو گئے اور اسلام کی دفاع میں کتابیں شروع میں دکھائی دے رہا تھا کہ اسلام کے دشمن ہے دیکھنے والا اگر اس کو دیکھ کر اس پر فیصلہ کرتا تو کہتا کہ بہت برا آدمی اسلام کا دشمن ہے اس پر وقت ہو اس کو ہلاک کرے اللہ نہ جانے کیا بولتا تھا لیکن پھر اس کو ہدایت مل گئی اور وہ نہ صرف اسلام کا دشمن نہیں رہا بلکہ اسلام کا دفاع کرنے والا کیا وقت کیا اوقات آدمی بہت زیادہ علم کے لیے معروف ہوتا ہے اور بہت سے مات اس کی کی ہوتی ہے کبھی علم اعتبار سے اور کبھی سماجی اعتبار سے بہت کام کرتا ہے لوگ اس کو بالکل مسیحا سمجھنے لگتے ہیں یہ ہمارا بتانے والا ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے بعض اوقات وہ مناظر ہوتا ہے بعض اوقات وہ کچھ بہت بڑی ڈگری والا ہوتا ہے یا بعض جگہ جگہ سے پاری ہے وہ قلانا مدرسے سے پاری کا بہت مدرسہ لیکن بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر کچھ گمراہ لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے وہ کبھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور کبھی اپنے مادی مفاد کے لیے اور کبھی کسی اور وجہ سے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ غلط راستہ اپنا لیتا ہے اتنا دور نکل جاتا ہے کہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے کہ جب عام آدمی بھی نہیں کرتا آپ دیکھیے یاسر قوری جیسے لوگوں کی مثال یا اور بھی کتنے نام میں ذکر کروں مدینہ یونیورسٹی سے پا اور اچھے خاصی لکھ رہی ہے لیکن ہوتے ہوتے ہوتے پھر آرٹیکل لکھا سلفیزم کے خلاف سلفیت کے خلاف سلفیزم کے بارے میں میں کیوں سلفی نہیں ہوں پھر اور پڑھتے پڑھتے پڑھتے بات یہاں تک پہنچی کہ قرآن کی قرآن کے بارے میں شبہ پیدا کر دیا قرآن کی اتنی ساری قرآت ہے اس میں سے معلوم نہیں کنفیوژن ہے اس کے اندر ایسی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں دھیرے دھیرے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر آدمی قبر سے قبر والوں سے دعا بھی کرتا ہے تو یہ شدھ نہیں بول سکتے اس کو غلط بول سکتے لیکن شدھ نہیں بول سکتے یہاں تک کہ آدمی کہنے لگ گیا کہ ڈاربین کا جو نظریہ ہے تھیری آف ایولیوشن کے ایک مخلوق سے دوسری دوسری سے تیسری بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے ترقی ہوتے ہوتے انسان بنا تو ٹھیک ہے ہم یہ تو نہیں بول سکتے کہ جانور سے بندر سے انسان بنا لیکن باقی سارا ہم اس تھیری کو مان سکتے, کو مان سکتے آن ریکارڈ میں ایک مثال دے گا کہ آدمی ایک یعنی شروعات اس کی اچھی تھی لیکن ہوتے ہوتے آدمی ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ آم انسان بھی حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی بول کیا رہا آدمی گمراہ لوگ بھی اس کا رد کرنے لگ جاتے ہیں ایسے لوگ بھی بولتے ہیں یہ صحیح نہیں بول رہا ہے جن پر خود الما کا رد ہوتا ہے سوچیے اتنا دور نکل جاتا ہے جب پھر اس تو انسان کا بھروسہ نہیں ہے کہ کب شیطان اس کو چلتے ہیں کبھی آدمی کو اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں امن میں نہیں رہنا چاہیے اس لیے بعد سلب کہتے تھے جو زندہ ہے وہ فتنے میں جو دنیا سے چلا گیا پیر کے ساتھ وہ قابل یا ہے پیچھے چلنا ہے ہم کو کس کو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کتاب و سنب کی باہو سلف کے منت سے مطابق سلف جو ہم سے پہلے گزر ہیں کہ انہوں نے زندگی گزاری کتاب و سنت کے مطابق حق پر چل کے دنیا سے گئے خاتمہ سب کے سامنے ہوا حق پر ہی ہوا لیکن آج کوئی آدمی ہے انسان اور قوم اور لوگ آج کا ایسا دور ہے جو میڈیا کا دور ہے یہ کون ہے یہ فلاں پلا پلا ہے بہت فیمس ہے ماشاء اللہ سحان اللہ ان کے اتنے ملین فالوورس ان کے چینل کے اتنے سبسکرائبرز ہیں ان کا ایک ویڈیو اگر ڈال دیا جائے پانچ منٹ میں اس میں اتنے ہزار لائکس آتے ہیں لائک. آج ایسا دور ہے جس میں آدمی ان چیزوں کو بنیاد بناتا ہے کسی انسان کی حقانیت اور اس کی شخصیت اور اس کا قد ناپنے کے اور بہت سارے لوگ اس بنیاد پر ان کے پیچھے چلنے بھی لگ جاتے ہیں لیکن پھر بعد میں جا کر وہ ایسی باتیں بولنے لگتے ہیں کہ اصل حیران رہ جاتی ہے اصل حیران رہ جاتی ہے کہ آدمی اسے کیا بول رہا ہے لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرے کسی کو ایسا کرا نہ دے کے بالکل یہی حق ہے دوسرا یہ کہ کسی کے بارے میں مایوس بھی نہ ہو بول سکتا ہے آج آدمی غلط زندگی جی رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالی اسے کل ہدایت دے کسی سے مایوس نہیں ہوتا ہوتا ہے نا ہم دیکھتے کسی کو تو مانتا ہی دس بار اس کو سمجھایا نہیں ہوتا وہی ہوتا ہے درگاہ پہ جاؤں گا وہی ہوتا ابھی اب آدمی اس میں آگے بولتا ہے تیرے کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی تو کون ہوتا ہے ہدایت کا تحریک والا بلکہ اس سے آگے تو جنت میں نہیں جائے گا ہم تو جنت میں جائیں گے تو نہیں جائے گا اس کو تیرے بارے میں کون بولا تو جائے گا ہم تودوارے ہم جنت میں جائیں گے تو شرک والا ہے تو جاننا میں جائے گا خاتمہ بھی تیرا ہوا اس کا خاتمہ ہوا نہیں خاتمے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ تیرے دل کو بگاڑ دے اس بنیاد پر تو انہیں اتنی بڑی اتنا بڑا دعویٰ کر دیا اور اللہ اس کو ہدایت دے دے تو کیا کر سکتا ہے کیا بگاڑ لے بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے ایک آدمی ایک زمانے میں کسی کو محنت کر کے کتابوں سننے کی دعوت دیتا ہے نہیں مانتا ہو اس کے بارے میں پیسے بھی کر دیتا ہے بعد کے دور میں ایسا ہو جاتا کہ یہ دعوت دینے والا بھکوا دینے والا اس کے بارے میں یہ خود گمراہ ہو جاتا ہے لیکن اس کو اللہ ہدایت पास دیتا اور پھر وہ اس کے پاس جا کے سمجھاتا آپ ایک بار آئے تھے میرے پاس سمجھائے تھے میرے کو آپ ایسا کیوں کر رہے چلو آؤ ابھی مجالس میں آؤ بارے میں کبھی فتوا دے دیا گیا تھا کہ یہ گمراہ ہے اس کو کبھی مل سکتی اس کے دل پر اللہ ہر کو کھول سکتا ہے تو اس سے بات معلوم ہوتی کہ ہم کو اپنے بارے میں حاصل کیا ہے ہم کو اپنے بارے میں کبھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے دوسروں کے بارے میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہم کو آج کی بنیاد پر جنت جہنم کے فیصلے نہیں, نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے آج ایک آدمی اچھی زندگی جی رہا ہے کل گمراہ ہو جائے اور آج ایک غلط زندگی جیرا ہے کل کوئی چاہے اصل چیز یہ کہ خاتمہ اس کا کیسا ہوا خاتمہ اس کا کیسا ہوا اصل کس بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے وہ بھی وحی کی بنیاد کا بغیر وحی کے ہم بھی نہیں جانتے یہ نبی سبلدا اور اس میں جنہوں نے بتایا ورنہ آج آدمی کہ اس کا حال یعنی قیامت کے لیے ایسا ہوگا ہم کو کیسے معلوم ہم کو اپنا معلوم ہے کیسے بتا رہے ہیں تو ہم کو ڈرنا چاہیے اس چیز ہم کو ڈرنا چاہیے باب نمبر 35 باب او پرت امان امانت کا اٹھایا جانا اس کا بیان ہے امانت مال میں بھی ہوتی ہے باتوں میں بھی ہوتی ہے عہدوں میں اور ذمہ داریوں میں بھی ہوتی ہے اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے کوئی بات کرتا ہے اور کہتا ہی کسی سے بتائیے مت تو وہ بات امانت سے اسی طرح سے اگر کوئی چیز آپ کے پاس رکھتا ہے وہ چیز اس کی ہے آپ کے پاس امانت کے طور پر اس نے رکھی ہے اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح سے کوئی پوزیشن کسی کو ملی ہے مسلمانوں کا حاکم ہو یا اس سے نیچے ہوتے ہوتے ہوتے کسی چھوٹے سے ادارے کا ذمہ دار ہو یا کسی کو کوئی کام سونپا جائے کوئی عہدہ دے دیا جائے تمہاری پوزیشن تمہارا یہ کام ہے تم کو یہ کرنا ہے وہ جو کام اس کو سونپا گیا ہے یہ بھی اس کے یہ امان سے حتہ کہ شوہر اپنی بیوی کو یا مالک اپنے خادم کو کوئی چیز دے یا سنبھالو یہ بھی امان سے امانتوں کی حفاظت کرنا یہ انسان کے لیے نجات کا راستہ ہے کہ جو بھی اس کے پاس امانت ہے اسی کی حفاظت کرے امانت کا ضائع کرنا یہ بربادی ہے یہ دین کی کمزوری کی عدالت ہے قیامت کے قریب امانت اٹھا لی جائے گی لوگوں سے امانت داری اٹھائی جائے گی اور ساری چیزوں میں اس کے اثرات دکھائی دینے لگیں گے لوگ جھوٹ بول کے تجارتیں کریں گے ملاوٹ کریں گے امانتوں میں خیانت کریں گے بلکہ دین میں خیانت کریں گے اپنی طرف سے کچھ بھی اللہ اور سے رسول کی بات میں قول یا تفسیر میں ملاوٹ کر کے پیش کریں گے امانتیں ظاہر ہو جائیں گی پودے عہدوں کا غلط فائدہ اٹھایا جائے گا ذمہ داریاں آئیں گی آدمی ذمہ داری لے گا لیکن پوری نہیں کرے گا تنخواہ لے گا لیکن کام نہیں کرے گا آج دیکھیے اداروں میں کیا حال ہے مکتب میں آپ بچوں کو اب کتنی مثالیں سے دی جائیں مکتب میں بچوں کو پڑھانے کے لیے ذمہ داری دے دی گئی ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیں گے مکتب ہوتے ہیں پچاس سو بچے پڑھے پڑھتے ہیں ہوتے ہیں. اب بیٹھا ہے آدمی ذمہ داری ہے اس کو پڑھانے کی وہ پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے واٹس ایپ کے میسجز اس کا وقت ہے مغرب سے لے کے اشار کا وقت ہے آپ کو اس میں اتنا امامت کے علاوہ اتنی تنخواہ آپ کو اور دی جائے گی آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے اب کیا کر رہا ہے یہ ساپ بیٹھ سبق یاد کرو اپنا اور یہ اپنا سبق پڑھ رہا ہے ہاں واٹس ایپ پہ اپنے میسجز چیک کر رہا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے نہیں سیکھنا اس کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ نہیں کرو گے آپ پڑھاؤ گے بچوں کو ان کا سبق ان کو اسکیٹ کرو گیا ان کو عقیدہ سکھاؤ ان کو سنتیں سکھاؤ ان کو دعائیں سکھاؤ ان کو قرآن صحیح کرو لیکن وہ کام چھوڑ کے سستی کرتا ہے بس نام کے لیے کسی طرح سے کام کر لیتا ہے دل لگا کے کام نہیں کرتا ہے تنخواہ دل لگا کے لیتا ہے لیکن کام دل لگا کے نہیں کرتا ہے یہ امانت ہے جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے وہ امانت ہے اس میں تیانت آپ نہیں کر سکتے حال جابز کا ہے جو ہم جاب کرتے ہیں کمپنیوں کے کتنا وقت ہم واقعی صحیح ڈگ سے کام کرتے ہیں وہ امانت ہے اس میں کتنا وقت آدمی ضائع کرتا ہے واقعی کام کتنا کرتا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو امانت کی صورتوں میں سے ہیں انا انبی عرئی رقر اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امانت رسا ابو عبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانتیں امانت ضائع کر دی جائے امانت ضائع کر دی جائے پنتبہ تو بس قیامتی کا انتظار کریں یعنی یہ بگاڑ کی انتہا کو دور پہنچ گیا ہے جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو تو قیامتی کا انتظار کرے کالقئی پر اظہار تو ہے یا رسول اللہ صادی نے پوچھا یا لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ امانتوں کا ضائع ہونا ہوگا کیسے امانت یہ کیسے ضائع ہوگی اسمرت جب معاملات ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگے جو ان کو ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لائق نہ ہوں ان کے اہل نہ ہوں تو پنکھا ہوسا تو تو قیامت کا انتظار چاہے سیاست کا معاملہ ہو یا دعوت کا معاملہ ہو آپ کو عام طور سے یہ دکھائی دے گا کہ ہمارے اپنے دور میں بھی سیاست بالکل نمایاں ہیں سیاست میں آپ دیکھیں عام طور سے ایسے لوگ ہمارے ملکوں میں دکھائی دیں گے جو ان کا جذبہ ہوتا ہے سیاست کے میدان میں آ جاتے ہیں اور پھر سیاست میں کہیں نہ کہیں کسی کے دس کیس ہیں کسی کے پانچ کیس ہیں ہاں کسی کے کرائم کے کی کیس میں کتنے سارے ہیں کسی کا قتل کیا ہے کسی کو اغوا کیا ہے کسی کا مال لوٹا ہے اور علاقے میں اس کا دبدبہ ہے پھر وہ الیکشن میں کھڑا ہو گیا اور پھر کسی سیٹ پر آ گیا اور اپنے مخالفین کو ڈانٹ ڈپ, ڈپٹ کے دمکا کے چپ بٹا دیا اور سیاست میں کوئی عہدہ اس کو مل گیا اور پھر اس کے بعد میں عہدہ ملنے کے بعد وہ جو جی میں آیا کرتا ہے حکومتوں سے بڑے بڑے, بڑے بل یعنی پاس کراتا ہے پروجیکٹ اور سارا پیسہ اس میں سے ایک بڑا حصہ تو کھا جاتا ہے اور تھوڑا بڑا راستے بنانے کا کام اور یہ ساری چیزیں کرتا ہے اور جب یہ عام ہو جائے گا کہ ایسے ہی لوگ مناسب پائیں گے ایسے لوگ منصب پائیں گے کہ جو لائق نہیں ہوں گے ان میں خود امانتداری نہیں ہوگی جو ذمہ داری کو نبھانے کے لائق نہیں ہوں جب یہ عام معمول بن جائے گا عام طور سے دیکھنے میں آئے گا تو یہ قیامت کی علامات سے جب معاملات ایسے لوگوں کے حوالے کر کے جانے لگے کہ وہ لائق نہیں ہیں اس کام کے اس کے اہل نہیں ایسے لوگوں کو پد ملنے لگے عہدے ملنے لگے تو ایسے لوگوں کو اگر عہدے ملنے لگے تو پھر سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے یعنی یہ بگاڑ کی انتہا ہے قیامت قریبے کا مطلب کیا ہے کیونکہ قیامت شرح لوگوں پر قائم ہوگی یعنی شر کی طرف جا رہے ہیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیث میں کہا تھی کی روایت اور اس کی اصل صحیحین میں بھی ہے کہ عام اِلَّا بَعْدَهُ شَرُ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَو ہر آنے والا سال گزرے ہوئے سال سے زیادہ شروعات یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جام ملو ہر آنے والا دور پچھلے دور سے زیادہ شر والا ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جامع ہو یعنی بگاڑ بگاڑ بگاڑ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے جائے گا تو قیامت کے قریب بگاڑ اپنی بہار کو پہنچ جائے گا یعنی بگاڑ بہت ہو گیا ہے اب قیامت کے قریب ہے داعوت کا میدان آپ دیکھیے داوت جہاں سیاست کا میدان بگڑا ہے وہیں داوت کے میدان کو آپ دیکھیے ہر آدمی بولنے کا شوقین ہے ہر آدمی بولنے کا شوقین ہے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جن کو ابھی ٹھیک سے گاڑی بھی نہیں آئی ہے اور آئی ہے تو واپس گئی بھی ایسے لوگ بیٹھ کر عالمی حالات پر گفتگو کریں گے یوٹیوب چینل بنانے میں کیا آتا ہے مطلب کسی گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے کچھ بھی نہیں آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیے بس چینل بنا لیا آپ نے اہل حق ہاں سیرات مستقیل نام بہت پیارا دے دیا آپ نے اس کو چینل کو اور پھر آدمی بیٹھ جاتا اس کے اوپر بولنے میں حالات غازہ کے صحیح نہیں ہے اور علماء نے ایسا کرنا چاہیے تھا لیکن علماء بھی خاموش ہیں اور پونا ملک کے بادشاہ نے ایسا کرنا چاہیے تھا پونا ملک نے ایسا کرنا چاہیے تھا اور اس طرح سے آدمی ساری انالیسس لے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے فلفسوں کو ہیں اپنے فلفے لوگوں میں بیان کرنا شروع کرتا ہے اس میں لیاست اصل نہیں ہوتی ہے اس میں انسان کی چاہت اصل ہوتی ہے میں بولنا چاہتا ہوں بلکہ بعض اوقات آدمی آ کے بولتا بھی اس کے چینل پہ میں نے بہت دیکھا غور کیا کہ اس مسئلے میں کوئی نہیں بول رہا ہے اس لیے میں مجبور ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی تو بولنا چاہیے اس لیے میں آ کے بول رہا ہوں جب اس کو چاہیے تاکہ وہ دیکھے کہ کوئی کا مطلب یہ ہے کہ سمجھدار لوگ نہیں بول رہے ہیں تو سمجھداری کا تقاضا ہے کہ نہیں بولا چاہے لیکن وہ اتنا سمجھدار تو ہوتا نہیں شوقین آدمی ہوتا ہے اور وہ دن بھر گنتا رہتا ہے کتنے لوگوں نے لائک کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں تو آ کے انٹرنیٹ پہ بولتا ہے کہ کوئی نہیں بول رہا ہے اس میں جبکہ سلط کا طریقہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ اور اسی مرد میں آپ نے کہا کہ پیڑوں میں ایک پیڑ ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے اس کے پتے کبھی جھڑتے نہیں ہیں اور وہ سال بھر ہر موسم میں حض رہتا ہے بتاؤ کون سا پیڑ ہے ساری مجلس میں لوگوں نے کوئی یہ پیڑ کوئی وہ پیڑ کہنے لگا عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نما صحابی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا مجلس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نما بھی ہیں لیکن دونوں چپ تو جب میں نے دیکھا کہ دونوں بڑے بزرگ ہیں علم والی شخصیات ہیں یہ خاموش ہیں تو مجھے بولنا مناسب نہیں لگا جبکہ میرے دل میں آیا تھا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے لیکن میں نے نہیں کہا کیونکہ یہ دونوں دیکھا میں نے یہ چپ ہے بڑے چپ ہے تو میں بھی چپ ہو گیا بعد جب منی ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ جمع نے حضمر سے کہا کیا کہ بجاج میرے دل میں آئی تھی بات جواب میرے دل میں آیا تھا کہ کیا کہ وہ کھجور کا پیڑ میرے دل میں آیا تھا تو کہا کہ بیان کیوں نہیں کیا کہا میں نے دیکھا کہ آپ دونوں چپے ہیں تو میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ میں بولوں اب دیکھیں اس زمانے کے لوگوں کا ہی مزاج تھا اس زمانے کے بچوں کو اتنی سمجھ تھی آج کے بڑوں کو اتنی سمجھ اور ہر آدمی آ کے بعض اوقات فیس بک پر انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر ایسی بات بول دیتا ہے بعض اوقات جس کی وجہ سے علاقوں میں فساد بھی ہو جاتا ہے ایسی بات بول دیتا ہے جس کی وجہ سے کبھی مساجد اور مدارس خطرے میں آ جاتے ہیں بلکہ بعض اوقات آ کے مدارس ہی کے بارے میں غلط باتیں بولنے لگ جاتا ہے مسلمانوں ہی کے بارے میں ایسی باتیں بولنے لگ جاتا ہے جس سے وہ حکومت کی عزت میں آ جائے اور ان کو نقصان सिर्फ اور غلط باتیں بولتا ہے حقیقت پر है بھی نہیں ہوتی صرف اس وجہ سے کہ وہ بولنا چاہتا ہے تو شہرت چاہیے اور پبلک بھی کیا ہے عوام کا عوام ہوتی ہے عوام بھی کہتی ہے جب وہ کسی نے نہیں بولا اس نے بولا سارے ہاں لائک کے گلدستے لے کر اس کے پاس آتے ہیں سارے لوگ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں پھر وہ قوم کا ایک نیتا بن جاتا ہے اس کے فالوور سبسکرائبرز بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اونچائیوں کو چھو لیتا ہے بڑے بڑے علماء کو بھی وہ چیز نصیب نہیں ہوتی ہے جو ایسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کو علم نصیب نہیں ہوتا ہے اصل نصیب نہیں ہوتی ہے یہ اس دور کے ہمارے اپنے دور کے دو بڑے بگاڑ ہیں سیاست میں نہ اہل لوگوں کا آ جانا بلکہ غنڈے چور اور موالی اور لچے لفنگے قسم کے لوگوں کا چھا جانا صرف آنا نہیں اور دوسری طرف دعوت کے میدان میں بھی شوقین لوگوں کا آنا جن میں واقعی علم ریاست نہیں ہے بعض اوقات تو وہ ٹھیک سے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ پاتے ہیں بعض اوقات وہ آیتیں نہیں پڑھ پاتے قرآن سے دین ان کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے شریع احکام میں اپنی طرف سے ایسی بات بولتے ہیں جو کسی فقیر کی عقل میں آئی نہیں بات ایسی کسی فقیر سے اپنی کتاب میں لکھا تو کیا سوچا بھی نہیں ہوگا ایسی ایسی باتیں کرتے ایسے ایسے حصول امت کو دکھتے ہیں یہ بہت بڑا بگاڑ ہے جو جس سے ہم کو دور رہنا چاہیے جب تک کہ کوئی قابل اعتماد عالم کسی کو اجازت نہ دے وہ آگے نہ بڑھے وہ آگے نہ بڑھے دعوت کی میدان میں لوگوں کی تعلیم و تبیر کے میدان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس سے اوپر ہونا چاہیے جو اس کی نگرانی کرے اور اس کی رہنمائی کرے صرف دل کا جذبہ کافی نہیں ہے میڈیکل میں ایسا نہیں ہوتا دواخانوں سے ایسا نہیں ہوتا کہ میرا شوق ہے میں لوگوں کو چاہتا ہوں کہ اچھے ہوں تو یہاں سے میں نے گوگل پہ کچھ چیزیں دیکھا ہوں آپریشن کیسا کرتے اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ایک اپنا ایک اسپتال کو چلے گا ایسا پولیس اٹھا کے لے جائے گی آدمی دنیا کے میدان میں نہیں کرتا ایسا لیکن دین کے میدان میں ہر آدمی ٹرائل اینڈ ایرر کو کرتے, کرتے کرتے کرتے کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے نہیں کرتا تو حدیث میں اسی ایسے دور کے بارے میں بتایا گیا ہے جب معاملات ذمہ داریاں ایسے لوگوں کی سپرد کی جانے لگے جو اسے اہل نہیں ہے تو قیامت ہی کا انتظار کر اسی لیے علامہ ملا علیقاری کہتے ہیں اولارتی اول قباعی اول حقوق کہ عمارت اور حکومت اور اسی طرح سے قبا وغیرہ جو معاملات ہیں یہ ایسے لوگوں کی سپرد ہونے لگے جو لائق نہیں ہے تو ایسے ایسے لوگ نقصان ہی پہنچائیں گے اور سماج میں بگاڑ ہی آئے گا حدیث نمبر عبداللہ بن عمر رضی اللہ, وسلم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما کل المئة لا فيها عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا لوگوں کی مثال سو اونٹوں کی طرح ہے لا تکا دا واہلا بڑی مشکل سے تو کسی کو واقعی سواری کے لائق پائے گا لوگوں کی مثال سو اونٹوں کی طرح ہے سو اونٹ ہے اس میں سے بڑی مشکل سے کوئی ایک اونٹ تجھ کو ایسا ملے گا جو تجھے ٹھیک ٹھاک تیلی منزل تک پہنچا سکتا ہو اور سواری کے لائق اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ واقعی کام کا آدمی ملنا بہت مشکل ہے اونٹ کی دیکھیے آپ برابر ایسی سواری جو ریگستان میں ہو اور لے کر جائے برابر اور کم غذا پر خود گزارا کر لیں مطالبہ نہ کرے کچھ بھی بلکہ اس کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے اونٹ کا اس کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ صحرا میں گرمی کے باوجود وہ اپنی سیکورٹی خود کر لیتا ہے اس کے نتنے اس کی آنکھوں کے اوپر پلکیں اس کی پاؤں کی گدیاں اور گردن کی اونچائی وہ بنا ہی ایسا ہے کہ وہ برابر ریگستان میں سفر کرے وہ اپنے مالک سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتا شکایت نہیں کرتا آپ کھا رہے کھلارے نہیں اس کا اپنا ایک نظام ہے وہ کئیوں دن تک بغیر کھائے پیے چلتا ہے اور لگام اس کا مالک اس کی نکیل پکڑ کے جہاں اس کو لے جائے چپ چاپ اس کے پیچھے جاتا جبکہ اس کے مالک کی طاقت میں اور ان کی طاقت میں بہت فرق ہوتا ہے تو برابر اس کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے تو یہ جو صلاحیت ہے اور ایسا کہ پھر سوار ہونے دے کہ وہ سوار انہیں دے اور پھر سوار ہونے کے بعد اس کو برابر ریگستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ برابر منزل تک پہنچائے بہت مشکل سے ایسا آدمی ملتا کیونکہ آج کے دور میں خاص طور سے بلکہ ہر دور میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سوار ہونے دیتے ہیں کو. کوئی آدمی کسی کے تابے ہونے کا مزاج نہیں رکھتا کسی مقصد میں مادہت ہو کے مقصد تک پہنچائے ایسا ملتا نہیں ہر آدمی میں نقصانی عموماً ہوتی ہے یہاں بتایا جا رہا ہے تابے داری والا آدمی جو سوار ہونے دے کسی پروجیکٹ میں اس کو اپنے में लिया میں لیا جائے اور اینڈ تک وہ رہ سات میں ہے نہیں آپ کسی بھی پروجیکٹ سے استعمال کیجیے پہلے دن آپ کو ملیں گے بھیڑ جمع ہو جائے گی کیونکہ وہ جوش والا دن ہوتا ہوش والا دن خوش بعد میں آتا جب ریسپانسبلٹیز آتی اور اس میں مناسب پیدا ہو جاتی ہے یعنی ایک چیز بار بار کر کے بور ہو جاتا پہلے دن جذبہ بہت اچھا رہتا ہے چاہے وہ علم کی کلاس شروع ہو رہی ہے عربی کی کلاس شروع ہو رہی ہے فکر کی اصول کی قرو کی کلاس شروع ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے دیکھنے کے لیے سو لوگ آئیں گے کیونکہ اس میں نیا پن ہے اس کے بعد پچاس سے کتنے ہوں گے چالیس پچاس سے اور چالیس چالیس سے تیس ہوتے ہوتے, ہوتے، اینڈ میں کتنے بچ جائیں گے تین وہ بھی تین اس لیے کہ ایک کار میں آ رہے ہیں ایک کار میں آ رہے میں جا نہیں سکتا بھائی ہم بندے ہیں مجبور ہیں کیا رہے تو بعضوں کا ایسا ہوتا ہے تو یہ یعنی زمانے تک کام کرنے والے لوگ جو ٹکے رہے ایک کام پر اور ماتحتی کے ساتھ چلے سب آرڈینیشن جس کو آپ کہتے بہت مشکل سے ملتا ہے آدمی کسی کتابیں نہیں لینا چاہتا ہے آدمی چاہتا میں میں چلاؤں گا اسی لیے آپ دیکھیے اب ووٹالیجیے آپ علماء کے پاس پبلک آتی ہے علماء کو سب رائے دے ایسا ہونا چاہیے لوگوں نے ایسا کرنا چاہیے علماء کی کمیٹی ہونا چاہیے علماء نے یوں کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے ایسا آپ کے کتنے لوگ ملیں گے کہ شیخ میں آیا ہوں آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں میں نے کیا کرنا چاہیے آپ بتائیے کتنے لوگ ایسے آتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی ڈاکٹر کے پاس, <سؤال> پاس جا کے کوئی کرتا ایسا ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسا کرنا چاہیے آپ میں یہ دوا دینا چاہیے آپ یہ علاج کرنا چاہیے ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتا نہیں جا کے ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ابھی کیا کرنے کا کیا کرنا چاہیے یہ دوا کیسے کھانا اور کیا نہیں کھانا کیا پرہیز کرنا اور واپس کب آنا اور کچھ ہے کیا بتائیے ڈاکٹر صاحب تو آپ بتائیے میں کیا کروں کے پاس کرتا ہے لیکن عالم کے پاس میں بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا چاہیے ہر ایک کے پاس ایک رائے ہوتی ہے کے پاس یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور اگر ایسا کام عالم بتا دے جو اس کے نفس کے خلاف ہو تو اگلے دن غائب ہو جاتا ہو اس حدیث میں بتایا گیا ہے یعنی کئی بات اس میں ہے کہ لوگوں کے مزاج میں دعوے داری نہیں ہوتی ہے سو لوگوں میں مشکل سے کام کا آدمی ملتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں تھے موسا علیہ السلام نے کیا مانگا اپنی لیے صلاحیت اور ایک کام کا آدمی اور ایسے لی امری اللہ میرے سینے کو اس کام کے لیے کھول دیا وہ ایسے لی امری اور اس تاس کو اس گول کو اس, اس مشن کو اس کام کو میرے لیے آسان کرتا یہ تو اپنے بھی ہوا وہ لوگ یہ او قولی اور نبوت اور رسالت کی ذمہ داری میں سے کلام بہت بڑی چیز ہے خلا انسان اللہ مح اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس کو بیان کی صلاحیت دی یہ کتنی بڑی چیز ہے جو تخلیق کے بعد فوراً بیان کیا اور انبیاء کو اس کی ضرورت ہوتی ہے یا ان خود تو اعلیٰ تھی مب حق کو واضح کرتے ہیں اس کے لیے کلام کی صفت بہت ضروری چیز ہے تو کہا واہ کو الہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیں تاکہ میں جو بات کروں لوگ اس کو سمجھیں اس کے بعد ہارون ارے گھر والوں ہی میں سے اس کام کے لیے میرا ایک مددگار بنا ہارون کو بنا دیا میرا بھائی تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے کام کا آدمی مانگا ہو, کام کا آدمی مانگا ہو. بہت خوش قسمت ہے وہ آدمی وہ عالم وہ ذمہ دار جس کو کام کے لوگ مل جائیں نام کے نہیں کام کے کہ وہ اس کے لیے اس کا کام ہی معاوضہ بن جائے بھائی میں کام کرنے کا مجھ کو موقع مل جائے بس ہے میرا نام آئے نہ نا آئے مجھ کو نام نہیں چاہیے اس کے بدلے مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھ کو کام کرنے کا موقع دو میں کام کرنا چاہتا ہوں کیا کام ہے بتا مجھے کہیں بھی پھینکو میں کام کروں گا مجھے کہیں بھی ڈالو میں کام کروں گا یہ عام آدمی رکھنا اونٹ دے کے کہیں بھی رجاؤ جائے گا نہیں میں فلا سٹی کو نہیں جاتا بولتا ہوں نہیں بولتا. وہ اس راستے سے نہیں جا سکتا بولتا نہیں بولتا جہاں بھی لے جائے اس کا مالک جاتا ہو اور سواروں نے لیتا ہو اس کا نہیں بولتا کہ میرا دل چاہ رہا دائیں سے جائے گی. میرا دل چاہ رہا بائیں سے جائے جہاں اس کو لے جائے گا سیدھا جاتا ہو ایسا آدمی اس دور میں ملنا بہت بڑی ہمت ہے کسی بھی دور میں اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں کہ علماء کے ہاتھوں میں ہماری لگام ہو وہ ہم کو جہاں استعمال کرنا چاہیں جہاں لے جائیں سواری کی طرح ہم جانے والے بنیں یہ مزاج بننا بہت ضروری کام کا آدمی دنیا کی بہت بڑی قیمتی چیز ہے اور ایسا آدمی مل جائے اگر کسی کو چھوڑنا نہیں اس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بن اسلم اپنے والد سے روایت کہتے ہیں رضی اللہ عنہ بھی تمنا ہو ایک مطلب گھر میں بیٹھے ہوئے سے بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تمنا کرو مرے ہو تمنا کرو لمبا پروسیس ابھی نتیجے تک پہنچنے کے لیے کیا تمنا کرو فقال احد تمنا کو احد البئی ان پہ بحافی سب اللہ. ایک آدمی کہا میری تمنا یہ ہے کہ یہ پورا گھر ہے نا یہ بھاگ کے میرے پاس گرہم ہوا میں انہیں اللہ کی راہ میں استعمال تھا اللہ کی راہ میں اللہ کی دین کے لیے تیرے سب سے وکال تمنا کہا اور تمنا کرو کال آسرے نے کہا تمنا کوئی رہا پی سبلتا دوسرے نے کہا کہ اب کا ایک نے تو درہم کہا تو کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ پورا گھر فل بھر کے سونا ہو سارا سونا میں اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لکھ سب کالا تمنا کا اور تمنا کرو تمن <اللہ> کو گھر بھر کے جواہر ہوے موتی اس طرح کی چیزیں ہوں اور میں انہیں اللہ, کے اللہ کی راہ میں سکس ہوں اللہ کے مین کے لیے اور تمنا کرو کالماں تمنا اس کے بعد ہمارے دماغ میں کوئی تمنا آری رہی نہیں ہمارے ذہن میں کوئی تمنا نہیں آ رہی کال بن لاسنی تمنا تبدیل یمان وی کہا میری تمنا یہ ہے اس گھر بھر کے ابو ابید معاذ خدے فیب یمان اور معاذ جبل جیسے لوگ ہوں اور میں انہیں اللہ کے دین کے لیے استعمال کروں سونا چاہیں گے کام کا نہیں وہ سٹیٹک ہے لیکن کام کا آدمی جبل ابو بیدا اور خدے فیبن یمان اور وقت میں اور بھی نام انہوں نے دیے تو کہا کہ ایسے لوگ میرے پاس گھر بھر کے ہوں اور میں انہیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کروں جیسا میں بولوں کام کرے میری تمنا یہ ہے یہ سونا چاندی جوہر ہیرے موتی پیسہ درہم دینا یہ کچھ نہیں آدمی سے یہ کچھ کروں تو معلوم بات کہ ریسورسز اصل نہیں ہیں چیزیں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا تو ہم دین کا کام کریں گے کام کرنے والے لوگ پھر چاہے ریسورسز کم کیوں نہ ہونا ریسورسز کی کمی کی بھرپائی محنت کی زیادتی سے کی جا سکتی ہے ایفرٹس بڑھا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی پاس کیا ریسورسز تھے صحابہ کے کی پاس کیا تھے ریسورسز؟, ریسورسز نہیں تھے برابر تھے کھانے کو کیا کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا ان کے پاس پہننے کے لیے تو بہت دور کے بعد کفن کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے چیز سے آپ نے دیکھا سر کپڑا ڈال دیا تو زیادہ پاؤں ہو یہ حال کی ان کے سورسز ایسے تھے ان کے پاس جنگ میں آپ دے کے تلواریں نہیں ان کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کے کڑے سواریاں نہیں ان کے پاس پاؤں میں کپڑے چیترے باندھ رہے یہ ہال ان کا ہے ریسورسز ان کے پاس نہیں مٹیریل ریسورسز نہیں اسباب نہیں احباب افراد تو قوم کی طاقت جو ہوتی ہے یہ مٹیریل ریسورسز نہیں ہوتے ہیں کام کے آدمی ہوتے ہیں کام کا آدمی اگر مل جائے تو بہت بڑی چیز یہ ہو گئی اب ہم یہ دیکھ ہم کیا دیکھتے ہیں دائر پر دیکھتے میرے کو کام کا آدمی نہیں مل رہا میں کام کا ہوں کیا ہم کو سوچنا کیا صحیح ہے میں وہ ہوں کیا ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے, آپ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہم میں کام کا آدمی بن جاؤں کہ مجھے مجھ سے بڑا مجھ سے زیادہ ایک مالا میرا ذمہ دار مجھے اگر استعمال کرے تو پھر میں واقع کام کا آدمی ثابت ہوں ہر آدمی کو اللہ نے صلاحیت دی ہر آدمی کو اللہ کو کسی کو بولنے کی صلاحیت کسی کو ٹیکنالوجی میں کوئی ہے کسی کے پاس کوئی اور وسائل اس سے پاس کے پاس ہے کسی کے پاس دین کا علم ہے کسی کے پاس دنیا کا علم ہے کوئی زبان کا ماہر ہے کوئی کسی اور میدان میں ماہر ہے کیا ہم اللہ کے دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پیش کرتے ہیں موٹی بات جتنا ہم اپنی صلاحیتوں کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو پناہ ہونے والی ہے ان صلاحیتوں کو ہم اللہ کے دین کی اشاعت اللہ کے دین کی مدد میں کتنا استعمال کرتے ہیں کرتے ہیں کتنا کرتے ہیں سوچنے کی چیز یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ان نمنہ سکل اب دل لوگوں کی مثال سوکھوں کی طرح بڑی مشکل سے اس کو ایک سوال ہی دے گا لائف آدمی دنیا میں کم ہے یہ حدیث کیا بتا ہے لائف آدمی دنیا میں کم ہے ایسا اونٹ جو سوال اس کو کر کے منزل مقصود تک پہنچا ہے ایسے اونٹ بہت کم ہے جو تیرا ماتحس ہو اور تجھے بغیر کسی پریشانی کے منزل تک پہنچا دی جی. ایسا اونٹ ملنا بڑا مشکل کام ہے تجھ کو گولز تیرے سکسیزفل ہو جائے ایسا کوئی سبارڈینیٹ تجھ کو مل جائے ایسا کوئی ماتحت مل جائے کہ جو منزل تک پہنچنے میں تیرے لیے سہولیات فراہم کرے آسانیاں پیدا کرے ایسا آدمی ملنا بہت مشکل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے اچھے آدمی کم ہے اور اچھے آدمی مل جائے تو ان کی بہت قدر کرنا چاہیے بعض اوقات ہم ساتھ میں دس لوگ کام کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے لیکن ہم کچھ سنبھال نہیں پاتے ہیں آپس میں کچھ نہ کچھ فٹر پٹر ہو جاتی ہے اور منتشر ہو جاتے ہیں یہی حال ہے شیطان نہیں کرتا ہے شیطان نہیں کرتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے اگر دس آدمی جمع ہو جائیں ان میں آپس میں رنجشیں ڈال کر کسی نہ کسی بات کی وجہ سے ان کو دور کر دیتا ہے اور وہ بول ناکام ہو جاتا ہے وہ مقصد فیل ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فون ان شیپا نقد عیسا مسلم جزیر تحریش بین شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیر العرب میں نمازی اس کو پوجنے لگ جائیں لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں ہوا ہے کہ انہیں آپس میں لڑاتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں اہل توحید جہاں دس آدمی جمع ہوتے ہیں کچھ وقت کے بعد دس کے ہاں آدمی دس ہوں گے لیکن جمع کے پانچ بن جاتے ہیں دو دو دو مل کے پانچ جماعت بنا لیتے ہو اچھے اچھے نام بھی رکھ لیتے ہو اسے یہ جو انتشار ہے یہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ ملیں گے آپس میں مل کے جب کام کریں گے کسی ایک اتارٹی کے انڈر میں تو بڑا کام ہو پائے گا لیکن اگر یہ مل کے کام نہیں کریں گے بکھر جائیں گے تو ان کی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف لگے گی یا اگر اچھے کام میں بھی لگیں گی تو اتنا آؤٹ پٹ نہیں آ پائے گا لہذا شیطان ان کو بکھیر دیتا ہے کام کے آدمیوں کا جڑے رہنا آپس میں اور ایک اتارٹی کے انڈر میں کام کرنا کامیابی کی لازمی شبد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مدینہ جا کر بکھرے ہوئے دو ٹکڑوں کو جوڑا سکتے ہیں دو قبیلے بڑے تھے جنگ پہ جنگ پہ جنگ پہ جنگ, پہ جنگ, پہ جنگ کرتے تھے آپ نے دونوں کو جوڑ دیا کتنی بڑی طاقت بنی ودی ہے تو بکھرے ہوئے کو جوڑنا اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا ہے ان کے دلوں کو جوڑا ہے بھابئی نہ رو گے تو ان کے دلوں کو اللہ نے جوڑا تو یہ جو کام کے لوگ ہیں بعض کا شیطان کام کے لوگوں کو کام پہ بھی لگا دیتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف انرجی لگ جاتی ہے چاہے سیاست کا معاملہ آپ دیکھیے ملکوں میں باہر کی آئی ہوئی طاقت کو ہٹا دیتے رشیا کو بگا کے پھر کیا کرتے آپس میں لڑتے آپس میں سول وار شروع ہو جاتا ہے اور پھر ساری طاقت ایک دوسرے کے خلاف ختم ہو جاتی ہے پورے ریسورسز دربازوں کے کھنڈر ہو جاتا ہے پھر باہر سے کوئی آتا ان کی مدد کرنے اور پورے ان کے ریسورسز کھا جاتا ہے اور چلا جاتا ہے ان کو آپس میں لڑا کے ایسے حال میں چھوڑ کے یہ حال ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا ہاسیت کیا ہے نمبر ایک ہم اپنے بارے میں سوچیں میں وہ اونٹ ہوں کہ نہیں کیا میں وہ ننیاوی اونٹوں میں سے ہوں سرکش اوٹ یا میں تابے دار اونٹ ہوں بعد کیا ہوتا ہے میرے دل کے جیسا اگر کریں گے نا تو میں ساتھ ہوں میرے دل کے جیسا اگر نہیں کریں گے تو میں ساتھ نہیں ہوں بلکہ میں کام ڈالنے والا ہوں اور روڈے رکاوٹ پیدا کروں والا ہوتا ہے سب میری کہانی مانے میں نے برا ایسا ہونا چاہیے نہیں سوچنے ذمہ دار دیکھیے تو میں کیا کروں گا آپ میں کام خراب کروں گا یہ سب شیطان کی طرف سے کام کا का آدمی وہ ہے کہ اس کی چار پوری ہو یا نہ ہو وہ ماتحتی میں چلتا رہے اونٹ کی طرح نہیں رکنا ہے اپنے کو چلنا ہے بیٹھنے کو جی کر رہا لیکن پھر چلتا ہو مالک اس کا چلا رہا دائیں جانے میں دل کر رہا گھاس وہاں اچھی بک بولتا نہیں بائیں جانا اپنے کو وہاں سے جاتا ہو یہ اونٹ اچھا اونٹ اس کو بولتے ہیں میں اچھا اونٹ ہوں یا نہیں میں اچھی سواری ہوں یا نہیں میں ہوئی نہیں کام کا का آدمی ہوں کہ نہیں یہ مجھ کو سوچنا ہے اور اگر مجھے کام کا का آدمی مل جائے تو پھر اس کو دنیا کی قیمتی چیز سمجھ سمجھتی اس کو سنبھالنا ہے اس کو جانے نہیں دینا اس کو جانے نہیں دینا اس کو سنبھال کے رکھنا آگے بڑھتے حدیث نمبر چوبیس انسل قال سمیت جندوبن. جندبن یقول سمیت جندبن جو میں نے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راجی کہ میں نے کسی کو اتنی ضرورت کے ساتھ اچھا باب باپ نمبر 36 اس کا باب بھی سمجھ لیں باب کیا ہے باب نمبر چھتیس باب ریا ای و سما بابریا دکھاوے اور نیکیوں کو کرنے کے بعد سنانے کا بیاں ایک ہے اریا ار اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر آگے ہم حدیث دیکھیں گے ایک ہے ارری اور دوسرے ہے سنا ریا کس کو کہتے ہیں ریا کہتے ہیں نیکی کرتے وقت اس کو دکھانا یا دکھاوے کے طور پر نیکی کرنا ہے. اپنے نیک کام کو لوگوں میں دکھانا تاکہ لوگوں کے دلوں میں ہمارا مقام بنے دکھانے کی یہ ضروری یاد رکھنا ریاستاری جس کو کہتے ہیں مجرب نیکی دکھانا نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ اور اس نے فرمایا وہ سلو کمارا کموری وسلو بلکہ آپ نے ایک مرتبہ ممبر پر آپ چڑھے اور آپ نے نماز پڑھ کے لکھائی اور سدے کے لیے آپ ممبر کی جڑ میں سدا کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے اس لیے کیا تاکہ تم میری نماز کو دیکھو اور سیکھو تو تعلیم کے لیے سکھانا ایک الگ چیز ہے ریا کس کو کہتے ہیں ریا ہے انسان کا کوئی نیک کام لوگوں کے سامنے کرنا تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں یا لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام بنے لکھاوا کس کو کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانے کے لیے یا ان کی تاریخ پانے کے لیے یا دنیا میں مفاد پانے کے لیے آدمی اپنی نیکی کو دکھائے پہلے تو اس کو لائیو دکھانا پڑتا تھا اب ریکارڈ دکھا کے میری آگاہی ہو سکتی ہے کیا آدمی کیا کرتا ہے پورا اپنا عمرہ اور ساری نیکیاں جو جو میں یہاں گیا یہ کیا میں نے یہ کیا پورا ریکارڈ کر رہا ہے اس کو سیلفی سیکھ سے تحرام کے ساتھ وہ سیلفی سیکھ بھی اور پورا ریکارڈ کرتا ہے پھر اس کو اپنے چینل پہ ڈالتا ہے پوری اپنی نیکیاں بتاتا ہے اور دیکھتا ہے پھر لوگ لائک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے تو دکھاوا یہ ہے کہ آدمی نیکی دکھائیں تاکہ تاریخوں یا لوگوں کے درمیان مقبول ہو جائے سما الگ ہے شما یہ ہے کہ آدمی اپنی نیکی کو سنائے کہ آدمی نیکی کریں لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں کہا رات میں تاجر کے لیے اٹھائے اب ساری چیزیں سوئی ہوئی تھی معلوم کیسے پڑے گا لوگوں کو اگلے دن لوگوں سے کہہ رہا ہے رات میں بہت سردی تھی نا رات میں سردی تھی ہاں بولے نا اٹھا تھا تعجب کے لیے پانی ایک دم ٹھنڈا لگ رہا تھا پانی ایک دم ٹھنڈا لگ رہا تھا اچھا, اچھا. تاج پڑھتے ہاں بیس سال ہوتا <laughs> 20 साल से पड़ता हूं आप पूछते जाओ मैं बोलते जाता हूं तो आदमी अपनी ऋतु क्या करता है सुनाता है या कोई चीज लाएगा दिखाएगा देखो ये ये मैंने सऊदी अरब से ये, ये प्लेट लाया हूं किसी खूबसूरत है ना छठे हाथ पे लाया था मैंने छठे हाथ गया था ना मैं तब लाया था تو اس طرح سے آدمی کیا کرتا ہے اب کوئی گواہ تو تھا نہیں ویٹنس تھا نہیں پاس کی بات ہے لیکن اس کو پریزنٹ میں اس کا منافع مینٹین کرنا ہے اگر آدمی کوئی کریں گے اس کا اس کو بھی فائدہ ہے اس کے لیے آدمی کیا کرتا ہے مالی کے عمل کو بیان کر کے لوگوں میں مقام چاہتا ہے ایک آدمی اپنی نیٹی بیان کر لوگوں کے سامنے سنا تو یہ دونوں چیزیں بری ہیں نیکیاں اللہ کے پاس مقام بنانے کی ہیں نہ کہ مخلوق کے پاس نیکیاں ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی لوگوں کے سامنے اپنی تاریخ چاہے یا لوگوں کے پاس مقام بنائے نہ قول کے ذریعے نہ نیکی دکھا ہے تو سلمہ کہتے ہیں سمے تجوبن یقول قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم اسمدن یقول قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں سنا کہ جھرت سے کہہ رہا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کیونکہ صحابہ میں بڑا طبقہ تھا جو اس حدیث کو جانتا تھا کہ من منقم فلیم من النار جو جانتے بوجھ سے مجھ پر جھوٹ گھڑے تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا من قال منخا الما الخل فلی تباہ مَ من النار جو میرے بارے میں ایسی بات بولے جو میں نے نہیں کہی جو ایسی بات مجھ سے منسوخ کر کے کہے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانا جہن تو صحابہ ڈرتے تھے کہ بولنے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب, بات ہوگی اب وہ الفاظ مینٹین کرنے پڑیں گے جو آپ کے ہیں تو بعض صحابہ پر یہ غلبہ تھا اس بات کا ڈرتے تھے بہت, بہت بہت سارے صحابہ ڈرتے تھے اور بعض صحابہ تھے جو یعنی نبی صلی اللہ اور کی باتوں کو یاد بھی رکھتے تھے اور بیان بھی کرتے تھے ضرورت کے ساتھ جن میں ابوی اللہ تعالیٰ سرت حصے ہیں تو کہا کہ میں نے ان کو بہت کسی اور کو نہیں دیکھا ایسا بولتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ اور وسلم میں فرمایا تو انہوں نے ایسا کہا پر تمہیں ہو تو میں ان سے قریب ہو گیا پہ تو بول اور میں نے, نے یہ کہتے سنا قال صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ جو دکھاوا کرتا ہے جو سناتا ہے اپنی نیکیوں کو اللہ بھی اس کا حال سنا دے گا ساری مسلوں کے سامنے قیامت کے دن اور جو اپنی نیکیوں کا دکھاوا کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس کی حقیقت دکھا دے گا سب کو قیامت کے لیے جو سناتا ہے اللہ سنا دے گا اور جو دکھاتا ہے اللہ دکھا دے گا اس کی حقیقت کیا ہے یہ دکھا دے گا تو ریا سما یہ دو برائیاں ہیں جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے تو نیکی خراب کیونکہ اس نے اس نیکی کو گویا کہ مخلوق کو بیچا تاریخ کے بدلے جبکہ وہ اللہ سے تھی لیکن مخلوق کے سامنے اپنی نیکی بیان کی اس لیے نہیں کہ ان کو ترغیب ہو اگر کوئی آدمی نہیں کہ بیان کرتا ہے لیکن خالص اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب وجہ سے آدمی اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے میں ایسا ایسا کرتا تھا ہمارے زمانے میں ہم جوانی کی نماز پڑھتے تھے مسجد میں جاتے تھے تو کسی کو ترغیب کے لیے یا اس کو سبق کے لیے وہ اس طرح سے بیان کرے دن میں یہ نہ ہو کہ میرا مقام بنے اور میری تاریخ ہو اس میں فرض نہیں ہے سلط یہ بل بچا کے نکلنا ہے کہ دائیں بائیں اگر آپ کا جھونکا آ گیا اگر کاری کا سما کا تو آدمی پھنس سکتا ہے اس میں کھائی میں گر سکتا ہے اپنے دل کی حفاظت کرنا کہ وہ خالص تلقین کے لیے اسلحہ کے لیے ہو خالص و ترغیب کے لیے ہو یہ بہت مشکل کام ہے تو یہاں پر اس حدیث میں اس بات کی تلقین ہے کہ آدمی اپنی نیتوں کو دکھائے جتنا ہو سکتا ہے چھپ کے عمل کرے عمل کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ آدمی مخلوق کو نہیں دکھائے لیکن مجبوری ہے فرائض میں آدمی کو دکھانا پڑتا ہے فرض نماز کے لیے مزید میں حاضر ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے تو فرائض میں آدمی کو عمل ظاہر نہیں کرنا پڑتا ہے حاضر میں آدمی کو حاضر ہی ہونا پڑے گا لیکن حد تک امکان آدمی نیکی کو اگر چھپا سکتا ہے چھپائے اور اگر ظاہر لوگوں کے سامنے جیسے صدقات ہیں مثال کے طور پر تم اس صدقات اگر آدمی صدقات کو ظاہر کر کے دے تو یہ اچھی چیز ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل کو ظاہر بھی کرنا پڑتا ہے جیسے مجلس میں غوربا اور فقرات کے لیے صدقات کا اعلان ہو رہا کوئی نہیں اٹھ رہا ہے اب ایک آدمی اٹھا رہا کہا کہ میری طرف سے دس ہزار روپئے پچاس ہزار روپئے ایک لاکھ روپئے فقرات کے لیے سیلاب میں جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے یا جو بھی اس طرح کے محتاج لوگ ہیں ان کے لیے میری طرف سے مسجد کے لیے میری طرف سے اس کی نیت یہ تھی کہ میں دوں گا میرے پیچھے لوگ دیں گے یہ نہیں تھا کہ میں دے رہا ہوں تو لوگ میری تعریف کریں گے اگر نیت اس طرح سے کسی کی ہو کہ وہ چاہتا ہے کہ اسی لوگ اسی اقتدامی لوگ اس کام کو کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بات یہی ہے کہ نمل امال اعمال کا مدار نیتوں پر ہے تو یہ نیت کیا ہے اللہ کی اور تیرے درخواست اللہ جانتا ہے تیرا عمل دکھاوے کے لیے تھا یا ترغیب کے لیے تھا تو بہت ضروری کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں ریا اور سما کے ذریعے اپنی نیکیوں کو اور اپنے انجام کو خراب نہ کریں یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے فتنے سے بھی بدتر اور بھیانک خراب دیا ہے ابو سعید گزری رضی اللہ علام کہتے ہیں خرج علیہ رسول البائی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر نکل کے ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے ڈسکس کر رہے تھے دجال کے بارے میں دجال, دجال آئے گا تو کیا ہوگا دجال کیسا ہوگا دجال کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی جی فقال الا اللہ بما ہوا اقبال مسیحت آپ کیا میں تم کو بتاؤں میرے نزدیک مسیح درجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز تم پر زیادہ مجھے کس چیز کا ڈر ہے بتاؤ ہم نے کہا اللہ تحسو ضرور بتائیے اشپ الخی چھپا ہوا کیا ہے؟, کیا ہے وہ اَن الرَّجُلُ لِمَا من پیوسلی رجل کہا کہ وہ یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کرے لیکن مزین کرے اور اچھا ہے ویسے تو جھٹ پٹ پڑھتا تھا لیکن دیکھا کہ فلانا شیخ بیٹھ کے فلانا عرب صاحب کمپنی کا خالد یا لڑکی کا باپ مجھ کو دکھے کرا ہے ہاں اب جو نماز پڑھ رہا ہے ایسی لوگ دیکھیں ماشاء اللہ کیا یہ چودہ سو سال پہلے کی نماز ہے کتنی زبردست نماز ہے رکو میں گیا تو اٹھتا ہی نہیں سجدے میں گیا تو بس ایسا کہ بس جان نکل گئی کی ایسی نماز پڑھتا ہے اللہ والوں والی نماز تو اب دیکھا کہ قرآن دیکھ رہا ہے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے ٹیک لگا کے دیکھ رہا ہے کو جب کہ وہ موبائل دیکھ رہا ہے لیکن اس کو لگ رہا ہے مجھ کو دیکھتا ہے <laughs> بعضوں پتا ایسا بھی ہوتا ہے پوری, پوری محنت فیل ہو جاتی ہے بعد میں پتا چلا وہ قرآن خود قرآن پڑ رہا ہے مجھ کو دیکھ نہیں رہا ہے لگا گیا تو دیکھ نہیں رہا مجھ کو لیکن پوری نماز اس کے لیے پڑھی گئی جی ہو گئی شرط کہ رخ تو اس کا قبلے کی طرف ہے لیکن دل اس کا قبلے سے ہٹا ہوا ہے دل اس کا اللہ کی طرف نہیں ہے امی وجہ وجہ علی للی فتح اور سماوت میں نے اپنے چہرے کو ذات کو جاپ پھیلیا جس نے آسمان و زمین کو آگے سے وجود ملایا سب سے کے نوسی کا ہو حنیف ہنی یہ جو ہے للہیت عمل میں ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ہم, ہم کوئی کام کریں چاہے وہ عبادات ہوں چاہے وہ خدمت خلق ہو یا وہ دعوت بھی ہوں بڑا مسئلہ ہے اس دور میں میڈیا نے بہت خراب کر دیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے ہمارے دلوں کی خاص کر کے دعوت کے مزاج آدمی خود کہتا ہے میں افریقہ گیا ساؤتھ افریقہ گیا انگلینڈ گیا گیا میں کوریا گیا نیا گیا میں نے یہاں اتنے ہزار لوگوں کے بیچ میں میں نے لاکھوں لوگوں کے بیچ میں اسلام کی اسلام کا پرچم لہرایا اسلام کی بات کی میں نے ڈیبیٹ کی میں نے فلاں کیا کیوں آپ اپنی تعلیم بتا رہے ہیں آپ اپنے کارناموں کو بیان کر رہے ہیں جبکہ امام شاہ نے الحمۃ اللہ علیہ فرمارے دیکھیے امام ال شاہی اللہ علیہ فرمار کتابیں میں نے لکھی ہیں لیکن دل تو یہ چاہتا ہے کہ ان کا انتظام بھی میری طرف نہ ہو میری کتابوں کو میرے سے جوڑا بھی نہ جائے لیکن ظاہر بات ہے کہ سلف کا طریقہ یہ ہے کہ مفتی کتابیں نہیں ہوتی ہیں بکس نہیں ہوتی ہیں بلکہ کتاب کے ساتھ اس کے کو جوڑا ہی جاتا ہے تاکہ اس کا اہتمام باقی رہے لیکن کہتے دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری کتابوں کا میرے ساتھ کوئی کنیکشن بھی نہ ہو یعنی میری کتاب ایسا کوئی سوچیے کہ انسان بڑا اتنا کارنامہ جام اب اشاء اللہ اور اس طرح کی جو بھی کتابیں ان کی ہیں الم کتنی عمدہ کتابیں ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ میرا انتظام اس سے نہ ہو دل پہ جاتا ہے اور آدمی آج کے دور میں دین کا کام کر رہا ہے اور لوگوں کو خود اپنی زبان سے بتا رہا ہے بلکہ اسٹینٹ اس کا بتا رہا ہے کہ ہمارے جو پرانے تھے اس کا ایک خطاب امریکہ میں ہوا ایک افریقہ میں ہوا ایک آسٹریلیا میں ہوا تو کہہ رہا وہ جاپان کا بھی بتاؤ بول کے اس نے بس میں نہیں جاپان کا بھی بتاؤ جاپان میں بھی ہو اور وہ بول رہا ہے کہ اس میں پچیس ہزار ہوتے پچیس نہیں تھے دس ہزار اور تھے خواتین کچھ مار کر آپ کیا کیا؟ کیا؟ چاہتے کیا ہے اپنے کارنامے بیان کر کے لوگوں سے تعریف چاہتے ہو آپ لوگوں میں مقام چاہتے ہو اپنی نیتوں کو لوگوں میں بیان کرنا کہ وہ آپ کو بڑا سمجھے اچھا سمجھے اچھی بات نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نیکیوں کو حد کل امکان چھپائے بعض سے بلکہ سرف میں سے یعنی کتنی مثال آپ کو بیان کی جائے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ عبداللہ مبارک, مبارک, مبارک, مبارک, مبارک آپ دیکھیے کہ جب حدیث بیان کرتے تو بعض اوقات کوئی حدیث ایسی آ جاتی جس پہ ارونا آتا رونا آتا है اب رونا آتا تھا اس بات جب آس بھی روتا ہے آنکھ آس میں آنسو آ جائے تو ناک میں بھی کہتے ہیں پیدا ہو جاتی ہے زکام جیسی تو یہ نہیں کہتے مجھ کو زکام ہو گیا ہے بلکہ کہتے زکما زکام زکام تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ رونا چاہ رہے ہیں ان کو رونا آ رہا ہے ابھی اس بلکہ وہ اس بھرم میں رہے ہیں کہ شاید زکام ہے بس وہ لفظ بول رہے ہیں زکام زکام اس سے کیا ہوتا ہے مجھ کو تھوڑی نہ بولے تھوڑی نہ لیکن زکام زکام بولتے تھے تو لوگوں کو ایسا لگتا تھا شاید ان کو زکام ہو گیا اس لیے ناک میں ہاں پانی جمع ہو گیا ہے لیکن وہ آنسو کی وجہ سے اور دل بھر کے آتا تھا رب کی کہتی اس کی وجہ سے ہوتا تھا یہ ہمارے خلاف ہیں یہ ہمارے اخلاف ہیں بلکہ بعض قرآن پڑھتے تھے کوئی آ جاتا مہمان گھر میں قرآن کے اوپر وہ میں کیا کرتے تھے کپڑا ڈال دیتے تھے بعض نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو لیٹ جاتے تھے ابراہیم نس اور اس طرح کے کئی نام جس میں وہ لما نماز پڑھ رہے نفل کا ہے تمام کر رہے ہیں. کوئی گھر میں مہمان آیا ہے. کیا کرتے تھے لیٹ جاتے تھے بعض الما کے نزدیک جیسے نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے نفل نماز بھی توڑی جا سکتی جی. وہ نفل ہے انسان کو اشتہار ہوتا ہے کہ جاری رکھیے یا اس کو منقطع کر رہے ہیں تو اگر کوئی آ جاتا مہمان گھر میں تو نماز پڑھ رہے ہوتے تو تم لیٹ جاتے تھے یہ نماز نہیں پڑھا یہ روم میں آنے تک لمبی نماز سلام بھی ہو پوری. سوچی یہ کا تھا آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نیتوں کو چھپا ہے میڈیا نے بہت بگاڑ دیا اور بلکہ بگاڑا تو ایسا بگاڑا کہ شرم بھی ختم کر دی کیا آدمی کو کریا کاری میں شرم بھی محسوس نہ ہونا خود قابل شرم چیز ہے کہ آدمی دکھاوا کر رہا ہے لیکن اس کو یہ سمجھتی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے بھائی خدمت خط کا کام کر رہا ہے خدمتِ خلق کا کام کر رہا ہے اور لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے کھانا پینا اور بڑی بڑی چیزیں اور ہر پیکٹ کے ساتھ اس کو فوٹو ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈ کے لیے چاہیے لوگ آگے پوچھتے پہلے نہیں ہوتا کاغذ پہ نہیں چلتا ٹھیک ہے فوٹو نکال کے آپ رکھو نا اپنے پاس فیس بک پہ اس کو ڈال دیں گے اور لکھنا چاہیے مطلب یہ معلوم ہو کہ یہ دے رہا ہے اور یہ دے رہا ہے کورونا میں آپ دیکھیے کتنا اس طرح کی چیزیں ہوئی یہ ساری چیزیں اس سے بچنا چاہیے اپنی نیکیوں کو ہر طرح کے امکان چھپانا چاہیے تو یہ حدیث میں بات ہے کہ وائید اس پہ کیا ہے وائید یہ کہ آپ نے فرمایا جو سناتا ہے اس کا سنایا جائے گا جو دکھاتا ہے اس کا دکھایا جائے یعنی تو یہ سمجھتا ہے کہ تو دنیا میں دکھاوا کر کے اپنی نیکیوں کا شہرت کر کے تو بچ جائے گا میں اللہ تجھ کو کرے گا تو انہیں عزت پانے کے لیے کیا تھا نا تو نے کیوں کیا کہ میں نیکی نیک لوگوں کے سامنے دکھاؤں نیکی کر کے لوگوں کے سامنے بیان کروں لوگ تعریف کر کے لوگ سراہ کیا بات ہے ماشاء اللہ کیا زبردست آدمی ہے کتنا اچھا آدمی ہے تو تعلیم تعریف کے لیے کیا اس کا بدلا ملے گا کہ تیری اصل حیثیت بیان کی جائے گی کہ اللہ کے لیے نہیں تھا یہ سب تعریف کے لیے تھا تیری اصل حیثیت بیان کی جائے گی اور اس کو قیامت کے کی لیے ضلیل کیا جائے گا تھوڑے لوگوں میں عزت پائی وہ بھی جھوٹی وقتی اور اتنے لوگوں کے درمیان اللہ نے ضرور کر دیا جو. یہ کچھ اجلاس کے لیے نہیں کرتا تھا یہ اللہ کے لیے نہیں کرتا تھا یہ دکھاوے کے لیے کرتا تھا اس کی نیکی کوئی ویلو نہیں رکھتی اللہ کے پاس قیامت کے میدان میں جب اس طرح سے ہوگا کتنا ضریل ہوگا آپ کے کتنا ذریع ہوگا تو اس لیے اپنی نیکیوں کو سنبھالے ایک نیکی اتنی محنت سے آدمی کرتا ہے اور یہ آکاری کی وجہ سے ضائع کر لے کتنا بدکسمت آدمی ہے واپس وہ موقع آنے والا نہیں واپس وہ اپرچونٹی نہیں آئے گی نیکی کرنے کی تو کیوں نہ نیکی کو سنبھالے کتنی نیکی تھی یہ نہیں ہے. کتنی نیکی تیری محفوظ ہے آدمی مہینے بھر کی تنخواہ لے کر آ رہا ہے جیب کٹ گئی ساری محنت مہینے کی برباد ہو گئی گئی تو کمانا اصل نہیں ہے گھر پہ لے کے آنا اصل ہے حفاظت کے ساتھ بہت کار نامے انجام دیے بہت ساری نیکیاں بہت بڑے بڑے کام کی بادات اور خدمت خلق اور دین کا کام سب کچھ کیا تو نے قیامت کے کے دن لے کے کتنا آیا وہاں پہ اس میں سے فلٹر کتنا ہونے والا ہے یہ کچرا نکلے گا سب نہیں تھا لگ لے سب چھانوں اس کو ایک اٹھا کا کے کچھ کام کریں وہ قدیم نہ علاج نہیامت کے دن ان کے اعمال کی طرف ہم جب متوجہ ہوں گے تو اس کو ہم بکھری کے دھول بنا کے اڑا دیں گے کوئی ویلو نہیں اس کا تو ایسے امان جو اللہ کے لیے خالص نہ ہو برباد ہیں تو آپ ریا اور شنا سے بچے یہ اس دور کی میڈیا کے دور کی گندگی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے دل کی حفاظت کرنا اس دور میں جس میں میڈیا ہر طرح سے آپ کے اوپر چھایا ہوا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے حدیث نمبر باب نمبر سینتیس اب دیکھیں ایک ایک حدیث اور ایک ایک میں سمجھتا ہوں لوگوں کو ابھی رکنا چاہیے اور ان شاء اللہ بقیہ بادم نماز کے بعد اب الادہ اس کا دل